نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاصوص بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء قيل لهم فانوا كما امن الناس قالوا ان نؤمن كما من السفهاء الا انهم هم السفهاء ولا الذين يعلمون صدق الله الذين اس آئے مبارکہ کے بارے میں گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اور آج اس کے خلاصے کے بارے میں عرض کرتا ہوں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اس آئے مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خیر خاط لوگ ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مغلث کی طرح اور اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی طرح ایمان لے آؤ اور ان کی طرح جب ایمان لے آؤ تو زمین میں فساد اور اتنا برپا نہیں ہوگا اور ان کی طرح ایمان لانے سے یہ ہوگا کہ دنیا سے نفرت اور آفرت سے محبت اور الفت ہو جائے تو یہ منافقین ان خیر خاص قسم کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان ایمانداری کہ جنہوں نے دنیاوی ایش کو دنیاوی فوائد اور دنیا کے نفے کو محض خیالی جنت کی خاطر چھوڑ دیا ہے اور کیا ہم ان وقفوں کی طرح ایمان لائیں کہ جنہوں نے نفت کو چھوڑ کر ادھار اختیار کر لیا ہے جنت کی نعمتیں کس نے دیکھی اور وہ کب ملتی ہیں ملتی ہیں کہ بھی نہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ جنہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہوئے اور دنیا کے ایش کے کو چھوڑ کر اور دنیا کی راحت اور دنیا کے چین کو چھوڑ کر انہوں نے یہ مشقت اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے یہ دیکھو کہ جن کو روزے رکھتے ہیں رات میں عبادت کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ سب ان کی بے وقوفی ہے تو ہمیں ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ایک طرف جو چلتا ہے تو سارے اس کی طرف جو چل پڑتے ہیں ان کو تو دنیا شادی آتی ہی نہیں اور ہم ان کی طرح کی ایمان لائیں ہم تو پولیٹیکل آدمی ہیں ہم تو دنیا سادی جانتے ہیں کوئی دنیا سادی ہم سے سیکھے تو ہم ان کی طرح کیوں ایمان لائیں اور ہم ان کی طرح کیوں دنیا کے عیش اور آرام کو جو وہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی بیوقوف ہے یہی احمق ہیں اور یہی نادان ہیں اور ان کی یہ دو رخی اور ان کی یہ جو ہے پالیسی انہیں کے لیے جو ہے خطرناک ہے یہ جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ ادھر ہم مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے ہم کفار اور بے زینوں سے بھی ساتھ بات رکھتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر کبھی مسلمانوں کا دور دورہ ہوا تو ہم جو ہے جب بھی فائدے میں رہیں گے ان کے ان کو ہم <سلام> دوست بنا لیں گے اور وہ ہمیں دوست بنا لیں گے اور اگر کفار کا اور کافروں کا دور دورہ ہوا وہ اگر غالب آ گئے تو پھر بھی ہمارا مدعا جو ہے وہ ثابت ہے اور ہمارا مدعا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا تو اس لیے ہم جو ہیں ان جو ہے غریب اور ان پٹیچر قسم کے لوگوں اور جن کے جسم پر اور جن کے تن بدن پر لباس بھی صحیح نہیں ہے تو ہم ان فقیروں کی خاطر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بگاڑ کر رکھیں تو یہ تو بے وقوفی ہے کہ بڑے لوگوں سے بگاڑ کر رکھنا اور جو ہے غریبوں اور فقیروں اور ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے نہ دنیا ہے کچھ نہیں ہے تو ہم ان کی خاطر کیا ایسے جو ہے امیر و قریب لوگوں کو چھوڑ دیں تو ہم ایسی بے وقوفی نہیں کر سکتے تو اللہ مبارک و تعالیٰ نے جو وہ فرمایا کہ یہ ان کی پالیسی ان کے حق میں ہی خطرناک اس لیے کہ کچھ دن اگر یہ ایسا کر لیں تو اس سے کیا ہوگا آگے چل کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو سوائے خواری اور ذلت کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے حصے میں تو ذلت اور خواری ہے آج آپ دیکھ لیں کہ یہ منافقین ان کا ہے کوئی مقام نہیں ع اللہ کی طرف سے ذلت اور خواری مسلط ہے ہر جگہ جو یہ خواب اور ذہیل ہوتے ہیں وقتی طور پر ظاہری طور پر یہ فائدے اٹھا لیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی مناسبت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ زلیل و خواب ہوتے ہیں زلیل و اخوار ہوتے رہیں دو رخی پالیسی اختیار کرنے والوں کا یہی جو ہے حشر ہونا ہے اور یہی جو ہے ان کی سزا ہے دنیا میں بھی اور آنکھیں رکھنی ہے ہمیں اس اساط کریمہ سے بہت سے قواعد حاصل ہوئے اور ہمیں اس عشا کریمہ سے بہت سے سبق حاصل ہو رہے ہیں پہلا سبق اور پہلا فائدہ تو ہمیں اس عشاہد کریمہ سے یہی حاصل ہوا کہ پیروی اللہ کے نیک بندوں کی کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے جو محبوب اور پیارے ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازم ہی ہے جیسا کہ شاید کریمہ میں فرمایا عام کمان عمر انداز کہ تم جیسا ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جیسا کہ اللہ کے یہ مقبول بندے ایمان لائے ہیں جیسا کہ یہ اللہ کے پیارے ایمان لائے ہیں ایسے ایمان ایمان ایماندانے میں ان کی پیروی کرو اور ان کی اتباع کرو تو پھر تمہیں فائدہ حاصل ہوگا تو آپ ذرا اس آیت کے مفہوم اور اس کے طرز بیان اور اس کے انداز سے اور فرمائیں کہ الحمدللہ للہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب یہ ایسا ہے کہ جس میں پورے طور پر جو ہے اس عائد کریمہ پر عمل درآمد ہو رہا ہے اہل سنت والجماعت ہی وہ جماعت ہے کہ نہ جو نہ صرف یہ کہ امبیہ علیہ السلام کی طبع اور پیروی کر رہی ہے بلکہ صالحین کی اللہ کے پیارے اور اللہ کے مقبولوں کی قیدگ کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتی ہے اور اس رائے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو اللہ کے پیاروں کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں اور وہ سب کے سب شراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں مثال کے طور پر بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ وہ جو اولیاء اکرام کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائیں ان کی اتباع ان کی پیروی کرنے والوں کو وہ مشرک قرار دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یعنی کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی اللہ کا ولی ان کے اس نظریے اور اس تصور سے بچ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو معمولات ہیں یہ سب کے سب وہ معمولات ہیں کہ جو سلف السوالجین مقبولان بارگاہ مصطفیٰ مقبولان بارگاہ خدا اللہ کے یہ مقبول بندے اللہ کے یہ پیارے بندے وہ تمام معاملات جو کرتے رہے تھے اہل سنت والجماعت الحمدللہ جو ہے وہ قدیم زمانے سے اسی طریقۂ کار پر کام ہیں کہ جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا طریقہ رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج مرزای کاجیانی سارے انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ فرقہ دین اس دھام سے بالکل بھی خیراب ان کا نظریہ اور ان کا تصبر بالکل دین سے جدا دانہ ہے اسی لیے جو ہے یہ مرتد اور بے دین جو ہے قرار دیے گئے تھے اور امت مسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب کے سب بے دین ہے مرتد ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چکرالی وہ حضرات صحابہ کو اور کو اور ہمارے تکابل کو برا کہتے ہیں وہ ان کی شان میں بےعدمیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں فتح کی ضرورت نہیں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں فتح کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے جو ہے بس جو ہے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے اور یہ بدبخولہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو گالیاں جو ہے وہ دے, دے رہے ہیں گالیاں دیتے ہیں ہم کو ان کی شان میں گستاخیاں اور پہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عیساحت کریمہ کے حوالے سے تو یہ بات ثابت ہوئی اور عیساحت کریمہ سے یہ فائدہ ہمیں معلوم ہوا اس سے ہمیں سبق وقت ملا اور ہمارے لیے جو ہے اس میں یہ روشنی ہے اور اس روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام ردوان ضاہد रही اجناری کو برا کہنا یہ منافقین کا کام ہے آج آپ دیکھ لیں کہ راغبی جتنے بھی ہیں وہ سب صحابہ को کو گالیاں دیتے ہیں تبغرہ کرتے ہیں ان کی شانیاں گستافتیاں پیدویاں کرتے ہیں تو یہ منافقین کا کام رہا ہے یہ منافقین کا معمول رہا ہے تو اس نے یہ بتا دیا کہ صحابہ اکرام کو برا کہنا جو ہے یہ منافقوں کا کام ہے یہ ایسے بے دینوں کا کام ہے وہی وہ یہ جرک کر سکتے ہیں اہل ایمان اس قسم کا معاملہ سوچ نہیں سکتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں وہ ایسا تصور ایسا نظریہ جو ہے وہ قائم ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ نظریہ یہ تصور اور یہ سوچ اور یہ فکر انہیں بے دینوں اور انہیں جو ہے مرتب اور انہیں جو ہے وہ دین کے اور اسلام کے دشمنوں کا کام ہے حضرات صاحب کرام کو دین کے دشمنوں نے برا کہا اور شاید نے یہ بتلایا کہ یہ کام اہل ایمان کا نہیں ہے اہل ایمان سوچ ہی نہیں سکتے ہیں بے دین ہی ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پیاروں کو گالیاں دیتے ہیں اللہ کے بندوں کی شان میں خستافیاں اور بے ادویاں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ایک اہم بات یہ بھی جو ہے معلوم ہوئی کہ حضرات علماء کرام کو بھی اس آئد کریمہ میں تسلی اور تشکی دی جا رہی ہے وہ اس طرح سے کہ ان کو یہ بتایا گیا گویا کہ کہ علماء کرام دراصل یہ ٹیم اسلام کے اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ اور چوکیدار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ چوروں کا سب سے پہلا حملہ جو ہے ہی پر ہوتا ہے محافظ ہی پر ان کا حملہ ہوتا ہے وہی وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک محافظ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں بدین مصطفیٰ میں چوری نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے اس خزانے کو لوٹ نہیں سکتے ہیں اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ نگراں پر اور محافظ پر اور چوکیدار اور دربان پر وہ پہلا حملہ کرتے ہیں لیکن یہ دین مصطفیٰ میں چوری کرنے والے یہ بے وقوف یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دین مصطفیٰ کے ان محافظین اور دین مصطفیٰ کے ان دربانوں پر شہنشاہی جو ہے وہ ہاتھ ہے اور وہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست کرم جس طرح سے کہ شہنشاہی محافظ پر شاہی عملہ نگران ہوتا ہے اسی طرح سے ان دین کے حاملین اور ان دین کی حفاظت کرنے والوں اور ان دین کے نگرانوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے نگران مقرر ہیں اور فرشتوں کی حمایت ان پر ہے یہی وجہ ہے یاد آپ دیکھ لیں کہ علماء کرام کی جماعت سے اور علماء حق سے جتنی بھی طاقتیں ظاہر تکرائی ہیں وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی طاقتیں وہ پاش پاش ہو کر رہ جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے وقار میں اور ان کے فضل میں اور ان کے معمولات میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں آ سکتا ہے اور جہاں تک ان کی عزت اور ان کے وقار کا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہا ہے اور انشاءاللہ شاء آئندہ بھی قائم رہے گا اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور دین کی جو مح... نگرانی کر رہے ہیں دین کی جو محاذت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک بطالہ ان کی بھی غیر سے مدد فرمائے اور ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے اور ان کے بدخواہ اور باطینوں کو اللہ مبارک وطالعہ ہدایت میں سیکھ فرمائے باخرو روانہ ہم رفتار ہیں